باب من اسلام دا سے باب من اسلام دا, دا در رشم باب دے اور یو کم سروکم حدیث دے باپ کے ذت المقاصد فارکات معلومات دین تحقیق آیات کریما فتبار دمانا اور دین تباپ کا خلافور راج ہے نا ذکر سے بار بار کہ اسلام ایمان او دینیقت شریف رہا سمندر سا دی دی مارا کے برسا اسلام سبب سب زکاتی زیادہ تر کا مل دے بر بر اسلام کے مرادق دے ایمان دے مشتمل دے فن کے سارو اور جملے دار زکاتے دا اس باتر ربد نالمرجیاں کم و ترکیب اس بات جہترا تو تحصیل پر حاصل متقلمین ہم قائل دی ذیم التنبید الہا دیل خسلت تو زکاة دو امور اسلام علیہ وقار مسلمان در ازالہ ازا حاصل کیا وہ زکاة ہو جی ازالہ چی زکاة پر حیت امان دی خل زکاة پر قولتا کیا تید بلاغم اس کے ازالہ کیجئے تو مستحق زکاة نینہ تو اللہ علیہ ازالہ در ازالہ در ازالہ در تفصیل باد الجمال مت کے اجمان ذکر اباب ایمان کے اباب کے بیاں اسلامکت اسلام دا و بیان قول اللہ تعالیٰ زکات کریم سنگھ نہیں کی, کی مصاراں سے مصاراں نہیں کی جی مخالب نہیں بلکہ حگم سنور کی سن جاگا تورات کرے بلکہ مگر شہباد کی دیو اللہ مخلصین خالص دون کی اللہ دینا ہر عباد کے شرد اخلاق تو اللہ ٹولو کتابہ ثابتوں کی تاب تو کی ہر جی جی قسم پات عبادت دے خنفا جمعا دا حنیف دا حنیف عن کل باطلن الى حقنا او مقابل دا جنیف لیکن جنیف مائل عن کل حقن الى الباطلن حبدالقریب شہرستانی علم اللہ والنحب تذکر کی خنفا مقابل دا صحابیین دے صحابیین حملی چاہاں مائل بھی دا حقنا باطلتا مائل بھیان عبادت اللہ الى عبادت المخلوقن دیو کا ذکر کی عباد پرشتو عبادت منتخب اور ملائکا بھی اہک تھی باد لانا عبادت کا عبادت ہوا دا جی اور دا بادہ انسان ہے. دارگی دا وَيُقِيم آمان مگر مسراتی یکامت السرات محافظ اقامت یکامت السرات کرویجرات مانی دادی کر گئی ان ہمیشہ محافظت دا دا محافظ مضبولہ گینخم دور مضبوط مضبوت ماروشا یو سری آمدور سراسا دا, دا دے دین مضبوط اوساب بدرائے زکاة من اسلام اسلام اسلام او دینا دین دین دادرے نہ وہاتنم جو ہر کل زکات من الدین سے دار زکات من الاسلام ہو آیات خدا مسबत دعا ات الزکات من الدین تتواز ار کا در والوں میں تش وہ ذلک الدین القیمہ نہ من زکات من الدین سے دار من دام من الاسلام ولک اجیر و الاسلام مترادف ہے اس بعد میں کچھ مسائل تراپسین خاص تناسب دا آیات تو الباب سے رہے دا حدث امام خاری میں ذکر گئی فہترے سوا تشفیت کی دانکی فتو سوا چوون کے سنور فاندوس کی کتاب السون کی وہ کو یو ذر یو کم درش کی جی مقام آجی کم ذکر گئی انوان اقرابے مانا دو حدیث خصوصی ای دعیلان تتوہ تفسیر پید با دی سیسناتا فیداد مصریت از مننک ربی شروع سکتا قال حبيبنا عباد الله انه سمعت الحبيب عباد الله يقول جار جنم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصله را النبينا صلى الله عليه وسلم تا بنا دقي حساب الصالبه لقدور روايات کی تفصیل لائی تھی کو بہت سڑے سے ندوا کیا شبہ دل واخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تمام سڑے جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا میں اهل لاجت ونا ورونا نجد فالمكان متفذنے کی نج ڈال تج مقابل تحمی ترجیح شام مرطبت تحمی بہن تواریخ خطاط العرب حمس مشتمل دی خطات العرب یو نہب نجد العرب العرب حجاز العرب عروض العرب یم العرب لا پنط خطین پر دی نجد العرب, العرب، حجاز العرب عروض العرب یمن العربر سے پروان پرسو گرام کر دیارا پرسوں پر نہ بانڈا چ نہ تمدنا سروان صاحب متعارم و طلب گول کے فل مقصود سے تعلق ڈبل ڈار سے تعلق نو لا ساتھی بلکہ تہذیب دو جی احمد راہر کی راشا بیدانچ بانڈے کی بال او بنگی محاورت دو دا دا مقصد کہ بہائیں زکی بہو تے تکلیف نہیں تے یہ خون کی صلاۃ پڑھرا دے تو پھو گین دفعہ پڑھرا دے نا مدو جنا کم صلاۃ کیو جہدا مخصوصی زبردیت پھوسنا کو مگر ذات حضور ثول اوزاز سے تو تولنے کی اورور ہو گئے اگر کابے من گناہ رہو چھبون گونکے کو پیذنا نا گدا صلاۃ جہدا توول ذکا بیچ کلرا کے پیزا ہوے سارے اندر اسلام معلوم ہے کہ اسلام دے امور مبارک جہ کمغرت مانرا دے یہ بے تکلیف نہیں ہوئی مکھ مکھی دادو تول تو منگا گنا پورے مجھے اسلام ماروں گا حقام اسلام کی اوقان اسلام حقیقت اسلام کو اخبار اسلام کو بار اسلام کو مجرور بنا او منصوب خبرو کے ہم صلواتاں کم صلواتن اغا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کم صلواتن ان زمن زندی قوراض پھوراض سپاکی فکان ھلالا یا غیرھا لویلدی قال وہ کہ صرف ہما پانے نور منذنا قال الا انت ثوا مثل نور منذنا الا انت مگر کہ تنفلو کہ ادیل بارے میں ذکر کریں اور مسلات نظر شروع ذکر گئی اتفاق دے کے عمل کے میں اتمام لازم دے بھر کے قزا لازم دے وکن دا پیرا پیرا. تو امام احمد اللہ تو دار لازم ندہ پروتمان کی ترمیزی کر گئی المت طوی امیر مت طویل نفلی کو ان کے امیر دفن کرے گئے آمیر نفسی ہی، امیر افل نفس دے اور خیرن خوشن کے حد تبدیل رہ بادنی تبدیل رہ باد لن تا بھیر اللہ کا بھگوان سے باب خیر اللہ کا لازمان نفل بشروع نفل اتدان خفت کا دا کہہ کرے شروع دی فکران بے لازم دی اتمام لازم دی پسرت دا ترکی دا دی قضا لازم دا یو آیا یو دلیل لا تبتلو آمالکم مواتر ویتا فکر آمال ان کی آمد بشروع بے مفردہ تمام اتمام چورس و لا تبتلو آمالکم دیم احادیث نے یہ ترمیزیم ذکر کئی کتاب اصول کے رائے نصحب معلومی کی قضاء لازم دا محباب ملخص امام ترمی یو صرف اندفان دوسرم صبحا باو مادا کی اجاد الخضاء علیہی اجاد الخضاء انسانی بانی تکلا لفظ عمل سبکی حنا عائشتا خارکون فانا و حفظتون معصائی متینی ذو حفظا اتنا رضی اللہ عنہمار منگ روجہو فاورزلنا طواب فا من اشتحیلا و پیش منتا سعام سے من اروجہ مادت لنا میں جیکنے دوئی تھی سعامتا ہیدے کرامے فاکلنا منہو خراکوکم انگا بجا رسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت لیہ حثتو راغ نبی دے سلام مولا دے زمانہ نبی دے سلام تے پتہ کو سی حضرت اللہ اور کہا انتی ابیہ قال اخلاض و اخلاض مدینے ان بلا پر شان جلوروا انہی جو بلا رہو یو عطا دام دے رہا ہوندا معنا بخشہ وقالت ابن اتساد لے اصل، ممکن ان ان ان ان نفس شروع مغلام اتصال اتصال شروع شروع شروع شروع. با دلیل, تلورم. تلورم دلیل الحج دے کہ حج ومرا حجمراہر کر بہاج و امر نفلی کی تم شروع کی نہ اتمام وزا لازم, لازم کا حج اللہ دریات البدا و سنا دار ذکر گئی وجہ شورو پ نفلی عمل کی پمن زلد نظر پیدیلے نبوی نے تب شروع شورو پمل نفلی کی پمن دلد نظر پیدیلے اور نظر قوری جادرہ کا تنفل پر دیوقت محمد نے ذکر کیا کو نتی کہ فلذہ تدبی سبیل اتفاق کہ نظم راضی ہر قولی سے نظم راضی فنذ رسم نظم راضی حد کا الفعل اقوا من القول نتی اقوال الکون نہ ان الوجہنا تھا نظر فلی ش ہدایت قرایتی ولی نظر نلط جو رواۃ منذ کل کا نا نہ تھا الوجہنا جہر قولی سے نظم نی پر پر خبر لازم کر دی تو گئی کہ ہم من کا تحت پر منقاتی جباب نہ کے طریق دا خبر یا خبر یا اتنے دھو سب دو سے دا لازم جائے. دا. کیوں گے خوراک نہیں کیا او بیا خوراک ہے احتساب وے پہلا دو زکات میں زکات فرضیت اعلیٰ اول اتساد تابانی مسابت مسن صدر پہ زکات تے پتا ون پیو ضرورت اور جو بھی نہ پیور رلو کیلا سبل رلو کیلا سبل دا انتہا سی ان کہتا نہ جہر کاغا لازم اعلی طریق کلی اتصال بلکہ ان کہتا سیوا انتہا تک سیوا او پہ خلاف دروجی او در خراب نادا لازم اعلی طریق کلی اتصال لا شفی انتہا تے دیو جڑا مراقب کرے من کتر چھنا او باقی کے ساس سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و سیام رمضان میں نے کہتا بل عمر شہیو اسلام کی روجی دا دا رمضان روجی دی قال حل علی غیرہا اس نے کہا مابانے غیر ما در روجی ندی رمضان در روجی نور روجی قال لا نشن فتاوہ نور روجی فردنی اللہ انتا تاوہ ان انتا شراف النفر مغجر شروع دی فنفر فنفر, فنفر, فنفر جو دی وکرن بیر زمراجی او دیو شوافید واسنگ بتا دی اللہ انتا ت لپزوجی جو دل سے گئی تھی کو اپشتہ وہ خیر نقاد اثر فارا بولا قال و ذکر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا دا مختات محدثین بیانی لفظ رسول راوی ت یاد نہ ہو وہ دیو دارا بل معنی دے رہی و ذکر قال و ذکرن وہ ذکر نہیں پیرا ساتھ و سلام بغ سائین پر زکات مصنفی فیصلہ کہ زکات مستے قال هل علی غیر حیوان وں دا سنشتے فرمایا بانے کہ تو تو عام برچتو <Chanowania> <تشفت> )まあ, <نزائی> دیا <آجائی> <indo' than> <rainbow">.. پلاح متم دلر میں جنت اور جہنما کامیابر اور رشتے پلاح متضمین دل امور متضمین دل امور اربا بکا پنان بلا فنائن غنن بلا عبارت کامیابی کو خصوصی جوابی کو سوکھا جب بھائی فرض بھائی شوابی اور سب کا توناب ہے واجب بھائی ہوا جواب ہوں جواب بنا ابھی مہندہ تلا سے کم جواب ابھی ماہدہ تلا دین تحقیقی جواب لزوم تاخیقی جوابر وجود دویر چاہناب کا ان بعد دا, لزوم پس دی در دا, زیاد اولا دا نوی واجب جب سے میتر پسند <laughs> مطلب اپن ہوتا اور سنورم جوابی نواتے رشتہ واجبات رشتہ دی, توابی دی. پینزموندن مستقلا پینزموندن اوہی تہ جلا مستقر صلات نے سنجے نوافل مستحبات سنن نے دنج تھانہ لیکن اگر مستقر سنات نے نہ مستقر صلات پینزموندن چھو صلات زہر کی صلات زہر چکم سنن دی اگر مراد اوہ نہ صلات عصر کی چکم مستحبات اگر باوی کرال وارن صلات ی بدر کی چکم دی صلات عشاء نام زکہ دامت پر تابع عشاء یہ تر اذے تن تا لیے بو وقت کی کی بے وقت مخصوص نہیں تے لا وقت دے مستقل مندے تے وقت وقت رائشاں دے اول پھ بعد رائشاں دے ایں جے کو سنوں کہ وترو کلا اوں مند ماں تے پتہ وجه صفات چھو دانو اوں مند مستقل نہ کردا تے بیتو تے نہ کر دے اتے کدہ بعد رائشاں دے تے مستقل مندے تے انظم منزلے کو مستقل انظم منزلے نہیں فاتش نوافل مستحبات سنن دامن منزلے دا او قدر کے و دا مستقل تابید دا دی و دے دی دا سنسان دی مستقل دی مستقل دا مستقل دی دی وقت دی دی دی دی دی. اسلام کے او دا حج جسری دار جنور ماہیات و نیواز الا مامورات و نی مانیات مختلف دیواباد یا تحت ذکر و حاضر واسنجا ذکر کرے لگا سن کے حدیث جبریل کی دا بہو پروات کے ذکر دا حج نشترے او دا عبد اللائم ذکر حج ہے لا سا من جا جبروات تے یا یاد ہے ذکر کرے دیوجن کی فرضیت دا پدی ہن کلا نہ راغلے دا پشنگم کان یا نہ ہم کار بانش یا, یا کپگ حج مشہور چاہتا اور ممکا ہوگا شہرت نہ <تصفح> ذکر کہ اخبر کتاب اسلام تو اخبر اخبر خبر داو مشکال لا کو سو موجودہ عمر کے سورات نے زکوۃ نے کو سے مت قابل جی؟ قابل جو دی قابل جی؟ آزا مختلف جواب مقصود سے لا و فادم پتر کو ساتم وراغی اصل موصول دے و کی در لال پسود ہے چترادن عمل کو جی و نقصان شرک کے پر شکر پر شکر لا میں کری جو جو اصل جواب دار نب سے نجات. نجات موقوف صرف دل پرائز دے موقوف سے پرائزرا چمر ترقی سے نجات مرتب کی تبکیگی پلاح مرتب کی گی اگر کو نوافل نہیں توجاتی نف سے پلا تو پل فرائے نہ دے برائے کام نہ مانا دارے کامیاب دے پنجاب فراہ سب اور دو فلاح فراز معا نوافل و تريقاولاة و سبب درجاع بل كزياد و ترجاع برجيه لا مصرر لا مهانا ايهو جديد اهل اسم الدين ابي الحديث مسلم و سكسان تاريبان و السوء ها مسلم فروات رجيم داروت و كدار من صرره أن ينظر الى رجيم من اهل فان ينظر الى هذا احكام تتو خذنا اخوه يسبر الى هذا الى هذا الى هذا نبري سنكو الصول جنتي تبوري نداده هذا اوه اذا صارت جنة تذقنا لسي نوافل يونكولي. سب دا, دا سڑے پرا بھی خور جنتراسل پتہ سبب جنت فراہم فراہم کیمل سبب دو خورد جنت دے نہ خل کو پراس کامل کی بکارتھی ترکنوں کی بلکہ اہتمام دونوں کی تکمیل تک میلے قیمت جو انسان پریشی اللہ کے فرائض کے نقصان بھی اللہ نکری چکن وافر اکڑی نہ آگے سم اتمام دو پرائز راشی اتمام دو پرائز ادم کر کے نقصان دیر تڑے من تھوڑا دیر تم سہا سم نہ خوب سہا روب آہا سب سہا نسپل اجرا گرامل خوش ہو خزر اب سر خوش ہو چند چاہیے نہ ہم حسر اجر سے برباد کی خوش ہو گا چاہتا ملاوی کی وہ بربادی اور چاہتا وہ چاہتا چاہتا پرائزوں بلکہ شانش کشمیر رحمت اللہ نے اہتمام دوافر دو دام بخار دیا کریں اور دادا جی